سیرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور اس سلسلے میں ہم امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے مختلف پہلو کے حوالے سے سن رہے ہیں اپنے پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے امام اہل سنت کے خاندان اور آپ کے بعض اساتذہ کا ذکر کیا تھا آج کے سلسلے کے اندر انشاء اللہ تبارک بطالا امام اہل سنت کا جو شوق علم تھا کے مطالعہ تھا کہ کس قدر امام اہل سنت علم حاصل کرنے کا شغف رکھتے تھے اور کس قدر امام اہل سنت مطالعہ کیا کرتے تھے اس کی کچھ مثالیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آج کے سلسلے کے اندر بیان کرنے کی سادت حاصل کی جائے گی ضمن میں انشاءاللہ دیگر مدنی پھول بھی حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے توجہ کے ساتھ سماج فرمائیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالع بہت ساری باتیں ہمیں حاصل ہوں گی علماء نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بھی انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ عام طور پر کسب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے یعنی بندے کو کوشش کرنا پڑتی ہے کہ وہ محنت کرتا ہے جستجو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ علم حاصل کرتا ہے یعنی وہ محنت کر کر کے کر کر کے علم حاصل کرتا رہتا ہے اور اپنا مقام و مرتبہ علمی اعتبار سے بڑھاتا رہتا ہے دوسری صورت جو نادر ہے وہ کامیاب ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بازو کو اپنی جناب سے براہ راست علم اتا فرماتا ہے یعنی ان کے دل کے اندر علمی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے وہ بظاہر کسب کے محتاج نہیں ہوتے لیکن اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کا علم کبھی بھی شریعت متحرہ کے ظاہری علم سے ٹکراتا نہیں ان کا علم بےآئینی ہی ویسا ہی علم ہوتا ہے جیسا کہ علماء نے علم حاصل کیا ہوتا ہے اس کو علم لدنی کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا بہت ساری مثالیں بہت سارے علماء ایسے موجود ہیں اولیاء ایسے موجود ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا لیکن یہ یاد رہے کہ علما کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک وطالیہ نے یہ توفیق بھی عطا کی کہ وہ ظاہری طور پر بھی علم حاصل کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے خاص طور پر ان پر کرم فرما کر انہیں علم لدنی بھی عطا فرماتا ہے دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نیک بندے صحابہ کرام اڈ مردوان اولیاء کاملین ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے بچپن ہی سے علم کی جستجو کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اس کی بہت ساری مثالیں کتب کے اندر موجود ہیں مثلاً صحابہ کرام علیہ اردوان میں سے ایک بہت بڑا نام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ علما کا ہے ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ میں سے بعض ہی صحابۂ کرام علیہمردوان وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک ہزار سے زیادہ حدیثیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آگے بیان کی ہیں یعنی حضور علیہ السلاط وسلم کی حادثی طیبہ کو آگے روایت کیا ہے بعض علماء نے ان کی تعداد چھ لکھی بعض نے ان کی تعداد سات لکھی ہے ان میں ایک بنیادی نام ایک سر فہرست نام سیدنا عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالی عنہما کا ہے لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سعید عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالی عنہما حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے وسال ظاہری کے وقت فقط تیرہ سال کے تھے یعنی آپ کی عمر مبارک بہت چھوٹی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے اس کے باوجود آپ نے احادیث طیبہ بہت زیادہ صحابہ کرام علی مدوان کے سامنے تابعین کے سامنے بیان کی ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہی کہ آپ کو بچپن سے ہی اس بات کی جستجو تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی احادیث کا علم حاصل کریں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے بارے میں جانیں لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے ان کے اندر یہ خوبی دیکھی تھی اسی لیے ان کو دعا عطا فرمائی تھی جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ عبداللہ بن عباس صلی اللہ سعید البدال خود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلاط اسلام ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے کر گئے تو میں پانی کا برتن لے کے گیا اور میں نے باہر رکھ دیا جب حضور علیہ حاجت سے فارغ ہو کر باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ پانی کا برتن رکھا ہے تو حضور علیہ السلاط اسلام نے فرمائی کی کس نے رکھا ہے جب بتایا گیا کہ عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالی عنہما نے رکھا ہے تو حضور علیہ اسلام بڑے خوش ہوئے اور ان کو دعا دی کہ اماں عما علم تعویل کہ اللہ ان کو قرآن کی تفسیر کا تعویل کا علم اتا فرما سمجھداری ان کو عطا فرما حضور علیہط اسلام نے یہ دعا اس لیے دی کہ یہ انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ تھا کہ حضور علیہ السلاط اسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ عام طور پر حضور علیہ ہیط اسلام بابزور رہا کرتے تھے اب قزائے حادث سے فارغ ہو کر پانی کی ضرورت پڑتی کہ جس سے وضو کیا جا سکے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو حضور علیہ السلاط اسلام کی سیرت کو بغور مطالعہ کرنے والے تھے انہوں نے اسی سمجھداری کے ساتھ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے انتہائی سمجھداری کے ساتھ پانی لا کر رکھ دیا کہ حضور علیہ السلاط اسلام کو ضرورت پڑے گی آپ علیہ السلاط اسلام وضو فرمائیں گے تو حضور علیہ السلاط نے ان کو ان کی سمجھداری پر خدمت کرنے پر یہ دعا عطا فرمائی اسی طرح آپ کی سیرت کے اندر مستدرک حاکین کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب حضر الستاط اسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا وسال ظاہری ہوا تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ چلو ہم صحابہ کرام علیم مردوان جو بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے ہم علم حاصل کرتے ہیں کیونکہ خود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حدیثیں نہیں سنی تھیں لیکن بہت زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں اس کی وجہ علماء کی بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھی سے کہنے لگے کہ چلو علم حاصل کرتے ہیں ان سے حدیث سے سنتے ہیں تو ساتھی نے کہا تم کیا چاہتے ہو کہ صحابہ کرام علی مردوان موجود ہوں اور لوگ تم سے رجوع کریں یہ جو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو حدیث سننے کے لیے جا رہے ہو تو تمہارا کیا ارادہ ہے کہ لوگ تمہارے ارد گرد آئیں گے مسائل پوچھنے کے لیے حدیث سے تم سے پوچھنے کے لیے آئیں گے حالانکہ بڑے بڑے صحابہ کرام علی مردوان موجود ہیں حضرت ابن عباس عدی اللہ تعالی عنہما نے جب ان کا یہ حال دیکھا تو ان کو ان کے حال پر چھوڑا اور خود جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے مختلف صحابۂ کے آپ گھروں پر جاتے ہیں ان سے علم حاصل کرتے اور بڑی اس میں آپ نے مشقتیں اٹھائیں مشکلات اٹھائیں لیکن پھر آپ کے حالات کے اندر یہ لکھا ہے مستدر حاکم کے اندر ہی کہ وہ ساتھی جن کو عبداللہ بن عباس علی اللہ تعالی عنہما نے بہت پہلے چھوٹی عمر کے اندر کہا تھا کہ چلو علم حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں اور انہوں نے یہ کہ چھوڑ دیا تھا کہ صحابہ کرام مرضوان موجود ہیں لوگ انہیں سے مسائل پوچھیں گے تمہارے گرد کہاں آئیں گے تو اس نے دیکھا وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عباس عبا اللہ تعالی عنہما کے گرد لوگوں کا جھمگٹا ہے جو ان سے علم حاصل کر رہا ہے تو میں نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار نکلا تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابیت کے اعتبار سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو مرتبہ عطا فرمایا دیگر فضائل عطا فرمایا لیکن ایک مقام اور مرتبہ یہ عطا فرمایا کہ آپ کی علمی جستجو کے حوالے سے آپ نے جو کوشش کی آپ نے جو محنت کی لوگوں کا رجوع اللہ تبارک وطر نے آپ کی طرف کر دیا یوں ہی سیدنا امام محمد رحمتہ اللہ اور بہت سارے لوگ موجود ہیں امام محمد رحمۃ اللہ تلاڑے کا واقعہ ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور چونکہ انتہائی حسین و جمیل تھے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چاہا کہ کیونکہ چھوٹے ہیں خوبصورت ہیں ان کو پڑھانا فتنے کا سبب کہیں دوسروں کے لیے نہ بن جائے تو پہلے تو فرمائے کہ جب کے سر کے بال مڈا کے آ جاؤ تاکہ خوبصورتی میں کچھ کمی آ جائے جب سر کے بال مڈا کے آئے تو خوبصورتی کے اندر اضافہ ہو گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے کہا کہ جاؤ پہلے قرآن پاک حفظ کر کے آؤ یہ فقی مسائل سیکھنے کے لیے آئے تھے مسائل کو سمجھنے کے لیے آئے تھے امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالی فرمائے کہ جاؤ پہلے قرآن حفظ کر کے آؤ یہ گئے ایک ہفتے کے بعد واپس آ گئے. امام اعظم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ پہلے قرآن حفظ کر کے آؤ پھر میرے پاس آنا تو پھر ایک ہفتے کے بعد آ گئے. تو امام محمد رحمت اللہ تعالی نے عرض کی کہ میں نے پورا قرآن پاک ایک ہفتے کے اندر حفظ کر لیا ہے اب میں آپ سے علمی مسائل سیکھنے کے لیے آیا ہوں امام اعظم رحمۃ اللہ تلاڑ بے انتہا متاثر ہوئے اور ان کو امام اعظم نے اپنے شاگردوں کے اندر شامل فرمایا تو آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے شاگردوں میں امام ابو یوسف کے بعد سب سے بڑھگر مقام و مرتبہ آپ کا کہلاتا ہے اور فکی ہنسی کے جتنے مسائل ہیں ان میں بہت بڑا حصہ اکثر حصہ امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے جو ہم تک انہی کے ذریعے سے پہنچا ہے تو ان کا مقام و مرتبہ بھی اس لیے بلند ہوا کہ بچپن ہی سے محنت کرتے رہے علم حاصل کرتے رہے اس طرح غوث آغم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سرت کو آپ دیکھیں تو اولیاء میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں لیکن علم حاصل کرنے کے لیے سترہ سال کی عمر میں ہی اجازت لے کر اپنی والدہ سے آپ چلے گئے تھے بغداد کی طرف سفر اختیار کیا علم حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ درست العلم ہفتہ صرف قطب میں علم کا درس دیتا رہا لیتا رہا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا تو ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار رہا کہ جس طرح علم لدنی اللہ تبارک وطر سے کثیر کو عطا فرماتا تھا تو وہ کسب کے ذریعے بھی محنت کے ذریعے بھی علم حاصل کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ بچپن سے اس حوالے سے محنت کیا کرتے تھے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے اندر بھی ہمیں یہ دونوں کی دونوں باتیں نظر آتی ہیں کہ آپ کی سید طیبہ پہ غور کیا جائے گا تو اللہ تبارک وطر کثیر کثیر علوم آپ کو اپنی جناب سے عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو علوم عطا ہوئے لیکن آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے علم کے حصول کے لیے بڑی محنت کی اور بچپن سے لے کر آخر عمر تک امام اہل سنت ربی اللہ عنہ یہ علم کی طلب کرنے میں علم کو آگے پہنچانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہے محنت کرتے رہے کچھ مثالے میں آپ کے سامنے اس کی بیان کرتا ہوں کہ امام اہل سنت کس قدر علم کے لیے محنت کیا کرتے تھے جب آپ ابتدا ہوئی پڑھائی کے لیے آپ کو مدرسے بھیجا گیا پڑھنے کے لیے تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر عمومی طور پر مدارس اسلامیہ کے اندر جمعے کے دن چھٹی ہوا کرتی ہے تو امام اہل سنت پڑھنے کے لیے تشریف لے کر گئے آپ کی ہمشیدہ جو بڑی بہن ہے آپ کی وہ فرماتی ہیں کہ جب امام اہل سنت پڑھنے کے لیے جانے لگے تو پورا ہفتہ پڑھنے گئے جب جمعے کے دن آیا تو اس دن بھی آپ نے پڑھنے کے لیے تیاری شروع کی کہ میں نے مدرسے پڑھنے کے لیے جانا ہے اب عام طور پہ بچے روتے ہیں لیکن امام اہل سنت ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں جمعہ کا دن ہے والد صاحب نے کہا کہ آج کے دن پڑھائی نہیں ہوتی آج کے دن گھر ہی پر رہنا ہے پڑھائی کے لیے نہیں جانا تو اس وقت امام اہل سنت اللہ تعالیٰ انہوں کے ذہن کے اندر والد صاحب نے یہ بات بٹھا دی کہ جمعے کے دن جو ہے وہ عبادت کی جاتی ہے جمعہ کا دن ایک اہمیت ہمارے درمیان رکھتا ہے اس دن مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے نہیں جانا ہوتا تو یہ چھوٹی سی عمر سے ہی امام اہل سنت کا علمی ذوق ہمارے سامنے اس سے ظاہر ہوتا ہے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک شعر منصوب ہے آپ فرماتے ہیں کہ من طلبا اللیا دیا کہ جو بلندی کا طالب ہوتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے یعنی یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک تعالی مقام و مرتبہ عطا فرمائے بلندی عطا فرمائے تو وہ سستی کا حری نہیں کرتا بلکہ راتوں کو جاگ جاگ کر علم حاصل کرتا ہے ہمارے اسلاف میں بھی اس کے کئی واقعات موجود ہیں امام اہل سنت کی اپنی ذات کے اندر بھی یہ بات موجود تھی خود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا مسلم الثبوت کا مطالعہ کر رہا تھا یا سلم کا مطالعہ کر رہا تھا تو چھوٹی سی عمر تھی عالت امام اہل سنت کی اب یہ انتہائی دقیق اور مشکل کتابیں ہیں آسان کتابیں نہیں ہیں آج کے بھی جو علماء ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء کو ان کو حل کرنے کے لیے کتنی دقتیں پیش آتی ہیں آسان نہیں ہوتا ان کو سمجھنا ان کو پڑھنا امام علیہ سنت چھوٹی سی عمر میں اپنے والد صاحب سے یہ کتاب پڑھتے تھے اس کا مطالعہ کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے حاشیے پر سائڈ پر امام علیہ سنت کے والد گرامی نے کوئی عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے اور اس اعتراض کا جواب یہ ہے اب یہ ایک بہت بڑے عالم کا کام ہے کہ ایک عبارت پر اعتراض بھی کیا جائے اس کا جواب بھی دیا جائے امام علیہ نے سوچا کہ مسلم و ثبوت کی اس عبارت کو ایسے حل کرنا چاہیے کہ سرے سے کوئی اعتراض نہ ہو والد صاحب نے تو اعتراض دکھا ہے اور اس کا جواب لکھا ہے لیکن عبارت کو حل ایسے کریں کہ اس عبارت کا معنی اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ سرے سے اعتراض ہی نہ ہو جو علم دین پڑھنے والے ہیں درس نظامی سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس طرح کی تحالب عبارت یہ کتنا بڑا کام ہے امام اہل سنت سوچتے رہے سوچتے رہے کہ اس جملے کا کیسے مفہوم بیان کیا جائے حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم میرے ذہن کے اندر آ گیا اور خوشی سے میرے سے دونوں ہاتھوں کی تالی بج گئی کیا آپ نے تالی بجا دی تو گھر والے تاریخ کی آواز سن کر اٹھ گئے اب وہ سارے سوئے ہوئے تھے لیکن امام اہل سنت کی تاریخ کی آواز سے اٹھ گئے کہ کی کیا ہوا پوچھا تو امام اہل سنت نے یہ سارا معاملہ بتایا وہ بڑے خوش ہوئے اور اپنے سینے سے لگایا اور دعائیں دی کو تو اس سے امام اہل سنت کی ذہانت تو الگ بات ہے وہ تو ثابت ہوتی ہے لیکن یہ معلوم ہوا کہ امام اہل سنت انہوں رات رات بھر مطالعہ کیا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے یہ آپ کے بچپن کا معاملہ تھا اسی طرح بڑی عمر میں پہنچ کر آپ کا جو معاملہ پیش آیا وہ بھی آپ کے سامنے ارض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ امام اہل سنت علی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے خاص دوست آپ کے حضرت اللہ محدس صورتی رحمت اللہ جو امام اہل سنت کے دوست بھی تھے اور عمر میں بڑے بھی تھے لیکن امام اہل سنت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے بہت بڑے عالم دین تھے اپنے زمانے کے شیخ المحدسین تھے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ان سے اکثر ملنے کے لیے سورت جائے کرتے تھے تو ایک مرتبہ جب امام اہل سنت ان کے پاس گئے تو ایک نایاب کتاب آپ نے ان کے پاس دیکھی محدث صورتی کے پاس جس کو اہر علم جانتے ہیں کہ اس کو فتح کہا جاتا ہے تنقیح الفتاح الحامدیہ کہا جاتا ہے بہت زبردست کتاب ہے اور انتہائی دقیق اور مشکل کتاب ہے امام اہل سنت اللہ تعالی عنہ نے جب وسیم مسورتی رحمۃ اللہ تلاڑی کے پاس یہ کتاب دیکھی تو ان سے یہ کہا کہ یہ آپ کتاب مجھے دے دیں میں اس کی نقل کروا کے میں اس کی کاپی بنوا کے لکھوا کے آپ کو کتاب واپس بھجوا دوں گا حضرت وسیم مسورتی رحمتہ اللہ تلاڑے نے یہ کہا کہ آپ بھرے لے جائیں یہ امام اہل سنت وہاں سے نکل رہے تھے اس وقت کی گفتگو ہو رہی تھی تو فرمایا آپ بھرے لے جائیں اس کو لیکن میرے پاس چونکہ کتابیں بہت کم ہیں فتوا لکھنے کے لیے لہذا آپ اس کو نقل کرنے کے بعد اس کی کاپی بنوانے کے بعد مجھے واپس بھجوا دیجیے گا امام علیہ سنتھ بھجوا دیں گے اب جانے لگے تو اتنے میں موسم تبدیل ہوا اور بارش ہونا شروع ہو گئی تو امام عہر سنت کو ایک رات وہاں پر مزید رکنا پڑا اب آپ اپنے کمرے میں جو آپ کو دیا گیا تھا وہاں تشریف لے آئے. صبح ہوئی جب آپ واپس بریلی شریف تشریف لانے لگے تو وہ کتاب آپ نے وسیم صورتی رحمۃ اللہ تعالی کو واپس کر دی وہ کہنے لگے کہ شاید آپ ناراض ہو گئے ہیں کہ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو یہ کتاب مجھے واپس بھیج دیجیے گا میرے پاس کتابیں زیادہ نہیں ہیں اگر آپ کو ناراضگی ہوتی تو آپ بھلے یہ رکھ لیجیے کتاب مسئلہ نہیں ہے تو میرے سنت نے فرمایا ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے میں نے اس کتاب کا رات کو مطالعہ کر لیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مطالعہ کر لیا ہے یہ آپ لے جائے آپ کو لکھنے کے کام آئے گی تو امام علیہ سنت نے فرمایا کہ الحمدللہ اس کے اندر جتنے مضامین ہیں جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے حرف بحرف دو سے تین سال تک تو یہ میرے ذہن سے نکلے گا نہیں یعنی ایک ایک حرف مجھے اس کا یاد رہے گا ایک ایک عبارت اس کی یاد رہے گی اور مفہوم تو انشاءاللہ شاء ازبدل زندگی بھر ذہن کے اندر محفوظ رہے گا یہ آپ نے ارشاد فرمایا اس سے امام اہل سنت کی کئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو بنیادی اعتبار سے مجھے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ امام اہل سنت اتفاق کر وہ رات وہاں پر رکے لیکن آپ نے اس رات کو ضائع نہیں کیا بلکہ اس پوری رات میں آپ نے اس مکمل کتاب کا مطالعہ فرما لیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام اہل سنت مطالعہ کس قدر کیا کرتے تھے شوق مطالعہ آپ کا کتنا زیادہ تھا اسی طرح جب امام اہل سنت کا سفر حرمین شریفین ہوا تو آپ پہلی مرتبہ بھی جب وہاں گئے اور دوسری مرتبہ بھی وہاں گئے تو چونکہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ یہ ہمیشہ علمی مرکز رہے ہیں بالخصوص جب عاشقہ رسول کی وہاں پر خدمت تھی خاص طور پر تو بڑی بڑی لائبریریاں وہاں پر قائم تھیں علماء اہل سنت وہاں جا کر مطالعہ کیا کرتے تھے تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہوں جب وہاں زیارت کے لیے پہنچے تو آپ خود فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کابۃ اللہ المشرفہ کا طواف کرنے کے بعد وہاں عبادت کرنے کے بعد آپ کا جو ٹھکانہ ہوتا تھا یا تو وہ جگہ کے جہاں آپ نے لی ہوئی تھی ٹھہرے ہوئے تھے آپ وہاں پر جاتے تھے دوسرا آپ مکہ مکرمہ کی لائبریری کے اندر تشریف لے جاتے اور وہاں پر آپ مطالعہ کیا کرتے تھے اب اس سے لگا کہ امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر اختیار کر کے مکہ مکرمہ پہنچے ہیں عبادت سے فارغ ہو کر آپ کا دوسرا کوئی کام نہیں لوگوں سے ملنا ملانا نہیں وہاں پہ کوئی خریداری کرنا نہیں بلکہ وہاں پر بھی امام سنت رضی اللہ عنہ مطالعہ فرما رہے ہیں اسی طرح جب آپ پہلی دفعہ گئے تھے تو وہاں پر آپ نے ایک کتاب جو ہے وہاں کے ایک عالم دین کی ایک سید زادے کی خواہش پر جو آپ کے شیخ بھی ہیں ان کی خواہش پر ان کی کتاب کے اوپر بھی لکھا تھا تو امام اہل سنت کا یہ طریقہ کار رہا کہ کہیں بھی جائیں ہمیشہ مطالعے کی طرف آپ متوجہ رہتے تھے آپ کی کتابیں آپ کے ساتھ ہوتی تھی آپ مطالعہ کیا کرتے تھے اسی طرح امام اہل سنت کے ایک اور پہلو کے اوپر غور کریں اس سے امام اہل سنت کی مطالعے کی وسعت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ رشمت اللہ تعالی نے جہاں فتح رضویہ میں بہت سارے فتح تحریر کیے ہیں رسالے لکھے ہیں کتابیں لکھی ہیں یوں ہی امام اہل سنت کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ آپ بزرگوں کی کتابوں کے پر حاشی لکھتے تھے حاشی سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کتاب ہے اس کی یا تو سائڈ کے اوپر کچھ باتیں لکھ دی جائیں اس کے نیچے کچھ باتیں لکھ دی جائیں جو کتاب سے متعلق ہوتی ہیں کتاب کو حل کرنے کے لیے یا کتاب کے اوپر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اس اعتراض ذکر کر کے اس کا جواب دینا یا مصنف سے کوئی چیز چھوٹ گئی ہے جس کو لکھنی چاہیے تو اس کو ذکر کر دینا یہ امام اہل سنت کا ایک معمول رہا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس طرح دیگر کتابیں لکھیں یوں ہی بزرگوں کی کتابوں کے اوپر آپ نے ہاشیے لکھے خود فرماتے ہیں کہ آپ کی لائبریری کے اندر بہت ہی کوئی کم ایسی کتاب ہوگی جس پر آپ کا حاشیاں نہ ہو ہمیشہ آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب کتاب کا مطالعہ کرتے تو کتاب کے اندر جہاں ضرورت پڑتی وہاں پر سائٹ پر کوئی نہ کوئی بات آپ تحریر فرماتے جس کے نمونے آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں ان کی نقلیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ امام اہل سنت مطالعہ فرماتے ہوئے سائٹ پر کس طرح کیسی کیسی باتیں لکھا کرتے تھے تو یہ کتابوں پر آپ کا جو لکھنا تھا یہ آپ کے انتہا درجے کے ذوق علمی اور بہت زیادہ مطالعہ ہونے پر دلالت کرتا ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے کیونکہ کسی کتاب پر جب کوئی حاشیا لکھتا ہے اس کے اوپر کوئی بات لکھتا ہے تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا اور خصوصاً جو انداز امام اہل سنت کا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ سات اٹھ کتابیں سامنے لکھیں اور پھر اس کے اوپر حاشیاں لکھ رہے ہیں جیسا کہ عام طور پہ محشی لکھتے ہیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آپ مطالعہ کرتے جاتے تھے اور جہاں پہ ضرورت پڑتی تھی وہاں پر مصنف کی کسی غلطی کے اوپر کسی بات کے اوپر یا کوئی بھی آپ نے افادہ کرنا ہے تو وہاں پر حاشی میں آپ لکھتے جاتے تھے یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کا اس فن کی کئی کتابوں کا مطالعہ ہو مختلف علوم کا اس نے مطالعہ کیا ہو جس کی روشنی کے اندر وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہاں مصنف سے واقعی غلطی ہوئی ہے تو اس مقام پہ اگر وہ غلطی کے اوپر تمبی کرتا ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہاں پر کسی چیز کا اضافہ کرنا چاہیے تو یہ عام شخص نہیں کر سکتا وہی کر سکتا ہے کہ جس کا نہ صرف اس کتاب کا بلکہ کئی کئی کتابوں کا اس حوالے سے مطالعہ ہوگا تو ہی وہ اس کے اوپر اضافہ کر سکتا ہے اور امام اہل سنت بی اللہ تعالی عنہوں کی اکثر کتاب کا حال یہی ہے کہ آپ نے ہر کتاب کے اوپر کوئی نہ کوئی بات لکھی ہوئی ہوتی تھی اس سے بھی امام اہل سنت کے مطالعے کا ہمیں پتہ چلتا ہے اور یہ صرف ایک فن کے اندر آپ کے مطالعے کی بات نہیں ہے بلکہ جس فن کے اندر دیکھیں تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ جسم سے آگئے گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں آپ تفسیر میں دیکھیں تو تفسیر کی بڑی بڑی کتابوں کے اوپر امام اہل سنت کے حاشی موجود ہیں حدیث میں جائیں تو حدیث کی کون سی کتاب ہے جو آپ کے مطالعے میں تھی اور اس پر آپ کا حاشیاں موجود نہیں تھا بخاری شریف کا لکھا تو آپ بخاری کی بڑی بڑی شروحات جن میں سے تین شروحات بڑی مشہور ہے تین جو علماء نے کی ہیں وہ بڑی مشہور ہیں امدت القاری فتح الباری اور ارشاد الساری امام اہل سنت نے ان تینوں کتابوں کے اوپر بھی حاشیاں بخاری شریف پر تو حاشیہ لکھا ساتھ ہی ساتھ فتح الباری کے اوپر جو سترہ اٹھارہ جلدوں میں ہے امدت القاری جو پچیس جلدوں میں ہے ارشاد الساری جو پندرہ جلدوں کے اندر ہے ان تمام کے اوپر امام اہل سنت نے حاشیاں لکھا ہے تو یہ ہاشیاں لکھنا یہ امام اہل سنت کے تبحر علمی پر آپ کے وسیع المطہ ہونے پر دلالت کرتا ہے اسی طرح امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے فتوا رضویہ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اہل علم جانتے ہیں کہ جب امام اہل سنت کسی مسئلے کے اوپر حوالے دینے پر آتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پر حدیث مبارکہ کہاں کہاں موجود ہے تو آپ ڈھیر لگا دیتے ہیں کہ اس اس, اس کتاب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے فلاں فلاں فلاں نے اس حدیث پاک کے بارے میں یہ کہا ہے جب فکی کسی کتاب کے بارے میں بتاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اس اس کتاب کے اندر بعض اوقات پینتالیس کتابوں کے حوالے دیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہوا ہے اور ان کتابوں کے اندر یہ مسئلہ اس انداز میں لکھا ہوا ہے اب یہ باتیں وہی بیان کر سکتا ہے وہی لکھ سکتا ہے کہ جس کا ان کتابوں کے پر بڑا آدھا درجے کا مطالعہ ہوگا اور آل حضرت امام اہل سنت کی سیرت کے اندر یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ آپ عمومی طور پر کتابوں کی طرف مراجات کی ضرورت نہیں پڑتی تھی مراجات سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ آیا تو آپ کو دوبارہ کوئی کتاب اٹھا کر دیکھنا پڑے اس کی عام طور پر ضرورت نہیں پڑتی تھی وجہ یہ تھی کہ امام اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست حافظہ عطا فرمایا ہوا تھا آپ جب سوال لکھنے کے لیے بیٹھتے تو آپ حوالے لکھتے جاتے عبارتیں لکھتے جاتے بعد میں علماء اس کی جب مراجات کرتے اس کو دیکھتے تو ہر فہر جیسا اعلیٰ نے لکھا تھا ویسہ صحیح لکھا ہوتا تھا صدر الشریہ بدر الریف مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تلا جو خود بہت بڑے عالم دین تھے اور آپ کے حافظے کے بارے میں خود آپ کے شاگرد شار بخاری مفتی شریف الق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ نے فتح عالمگیری فتح شامی ان کا پانچ پانچ مرتبہ مطالعہ کیا ہوا تھا یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل کام ہے اور خود فرماتے ہیں کہ صدر الشریہ کے حافظے کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ جس کتاب کو پڑھ لیں تو اس کا پورا مفہوم آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جایا کرتا تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کتابوں کا کئی کئی مرتبہ مطالعہ کیا ہوا تھا خود صدر شریعہ فرماتے ہیں کہ ہم بعض اوقات کسی مسئلے کو تلاش کرتے کرتے تھک جاتے یا ایسا ہوا کہ امام اہل سنت بیماری کی حالت میں ہے اور وہ مسئلہ ہمیں مل نہیں رہا ہم امام اہل سنت کے پاس پہنچے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے لیکن ہمیں حوالہ مل نہیں رہا تو امام اہل سنت فرماتے کہ باہر الرائیک کی فلاں جلد اٹھاؤ فلاں جلد کے فلاں صفحے کی فلاں سطر کے اوپر یہ مسئلہ موجود ہے کہتے جب ہم نکالتے تو اسی سطر کے اندر جا کے ہمیں مسئلہ مل جائے کرتا تھا تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و اطراع نے ایسا مضبوط حافظہ عطا فرمایا تھا کہ جس کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے تھے وہ ساری کی ساری آپ کو یاد ہو جاتی لیکن اس کے باوجود امام اہل سنت کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ جب دیکھیں گے امام اہل سنت کے انداز کو تو کسی کتاب کے اوپر لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آگے جا کے مصنف نے اس مسئلے کو یوں لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام اہل سنت نے اس کتاب کو پہلے سے پڑھا تھا جب ہی آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ مسئلہ اس جگہ یہ لکھا ہوا ہے اور آگے جا کے اس طریقے سے لکھا ہوا ہے تو ایک کتاب کا امام اہل سنت بھی کئی کئی مرتبہ مطالعہ کیا کرتے تھے ایک مسئلے کے اوپر آپ نے بیان کرنا شروع کیا جس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے کا بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا جو سایہ ہے وہ نہیں رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا اس کے اوپر امام اہل سنت نے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے بیان کیا کہ میں نے فلا موجوزہ دیکھا کہ جس کو فقط پانچ راویوں نے روایت کیا ہے زیادہ نے روایت نہیں کیا کسی نے کہا تھا کہ اگر یہ معجوزہ ہے تو بہت ساروں نے کیوں بیان نہیں کیا تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ پانی والا جو معجزہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی مبارک انگلوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے وہ زیادہ سے زیادہ پانچ راویوں نے روایت کیا ہے تو یہ تو آپ نے بیان کیا لیکن بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے بتایا کہ اس کے لیے میں نے جو اس سے متعلقہ کتب تھی ان کا مطالعہ کیا اب وہ کتابیں کون سی تھیں نمبر ایک آپ نے فرمایا شفا شریف شفا شریف کی شرح نسیم الریاض یہ چھ جلدوں کے اندر کتاب ہے پھر فرمایا کہ میں نے شرح ذرقانی کا مطالعہ کیا اب شراز الرقانی بارہ جلدوں کے اندر کتاب ہے فرماتے مدارج النبوہ کا میں نے مطالعہ کیا یہ دو جلدوں کے اوپر بڑی زخیم کتاب ہے خسائے سے کا میں نے مطالعہ کیا یہ زخیم دو جلدوں کے اندر کتاب ہے یعنی ایک مسئلے کے لیے امام اہل سنت نے اتنی ساری کتابیں ساری کی ساری چھان ڈالی کہ یہاں یہ ساری کتابیں جو ہیں اس موضوع سے متعلق کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات بیان کیے گئے ہیں ان میں میں نے حدیث کو دیکھا تو یہ صرف پانچ رابیوں نے روایت کی ہے تو جب یہ معجوزہ جو اتنا مشہور ہے یہ پانچ رابی روایت کر رہے ہیں تو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سائے نہ ہونے کا اگر چند ہی صحابہ کرام علی مردوان نے بیان کیا ہے تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے یہاں پہ جو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ امام اہل سنت ربی اللہ تعالیٰ مطالعے کے کس قدر شوقین تھے اصل بات یہاں پر یہ بیان کرنا مقصود ہے آخری بات اس حوالے سے ارد کرتا چلو خود امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام اہل سنت کی آنکھوں میں پانی اتر آیا جس کی وجہ سے آنکھوں میں تکلیف ہو گئی کسی ڈاکٹر نے آپ کو یہ کہا کہ آپ نے پندرہ دن تک مطالعہ نہیں کرنا آرام کرنا ہے پندرہ دن تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے کسی نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ امام علیہ کتاب لیے پڑھ رہے ہیں تو ارزکی کے حضور ڈاکٹر نے آپ کو پندرہ دن پڑھنے سے منع کیا ہے پھر مطالعہ کر رہے ہیں تو امام علیہ نے فرمایا کہ اس نے پندرہ دن منع کیا ہے مجھ سے پندرہ منٹ بھی نہیں رہا جاتا یعنی مطالعے کے بغیر علم حاصل کیے بغیر مجھ سے پندرہ منٹ بھی نہیں رہا جاتا یہ امام علیہ کا ذوق مطالعہ تھا اور اللہ تبارک وطالیہ نے آپ کو اسی مطالعے کی برکتیں بھی عطا فرمائی کہ آپ کا علم علم نافع تھا اس سے اللہ تبارک و اطراع جہان کو نفع عطا فرمایا رب العزت جلد ہم سب کو بھی امام اہل سنت کی برکت عطا فرمائے علم ناف عطا فرمائے علم کا شوق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے مسلک کہ حضرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری نسلوں کو بھی اسی مسلک پر شاد و آباد رکھے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم